اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے سورة محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم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 فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 ین امنوت اللہ وینسل ذلك بانهم كرهوا ما ہوں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 لا مولا لهم کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کار ساز ہے اور کافروں کا کوئی کار ساز نہیں نلاح دلوین امنو وعملوا الصالحات جنات جی من تحتها ہل اہ و يتمتعون تمت كما کمت کلو والنار سولہ لهم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 كان على من ربه كمن زين له سوء عمله اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا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 انهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفى مرتی تم مر ابن خالدم سکوم انحم وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے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 جو ان کی آتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا منہ من, مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ خوراج الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ پالف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 یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقواہم فہل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم برتہ فقد جاء اشراطها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 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 وَلَ نَ شَاءُ لَ أَرَينكَهُم فَلَرَفْتَهُم بِسمَاهُم وَلَ تَرِفًَاَّهُم فيِي لَحْنِقَوون وَلَّهُ يَعلَمُ أَعمالَكُمْ ولنبلونكم حتى منكم ونبل کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے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 فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے آمال کو زائع نہ کرو جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بھلاو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے عامال کو کم اور زائع نہیں کرے گا انما الحیات الدنيا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ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 فی سبیل يبخل يبخل يبخل عَن عمل نفسی علیہ تم الف کرو